بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا والفجر اس صبح کی قسم وليان اور دس راتوں کی اور جفت اور تاخ کی واللی اور رات کی جب چل دے الیکموری کیوں اس میں عقلمند کے لیے قسم ہوئی کلم کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے آگ کے ساتھ کیسا کیا وہ ارم حد سے زیادہ طول والے التي لم يخلق مثلها کی لبی کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا او سمودی اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی وہ اور پھر آن کے چو میکا کرتا في بلاد جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی الفساد پھر ان میں بہت فساد پھیلایا فصب عليهم ربك سوط تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بکوت مارا روب بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جا اور نعمت دے جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اولا اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے اکل لما اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو دکا ہاں ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے او جا اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار او جی دن جہنم لائی جائے اس دن آدمی سوچے گا اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں کو کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی تو اس دن اس کا سا عذاب کوئی نہیں کرتا اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا اے ہے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ